دونسلی ونسل رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک وسلم و صلی اللہ علی. اسلام علیکم خواتیم و حضرات آپ کے پسندیدہ پروگرام دکھی دلوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جلید اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وی وسلم نے جن باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اس پہ ذرا غور کیجیے گا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیشی ہوگی تو آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے سرکھ نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں مکمل طور پر پچھ گچھ نہ کر لی جائے اس میں پہلی چیز ناظرین یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی کے بارے میں کہ کن کاموں اور کن مشغلوں میں اس کو ختم کیا اس میں دوسری بات یہ ہے کہ خصوصیت سے اس کی جوانی کے بارے میں کہ کن مشغلوں میں اس کو بوسیدہ اور پرانا کیا اس میں تیسری بات یہ ہے کہ مال و دولت کے بارے میں کہ کہاں سے اور کن طریقوں اور کن راستوں سے اس کو حاصل کیا اور اس میں چوتھی بات یہ ہے کہ ان کو کن کاموں میں اور کن راہوں پر اس کو صرف کیا اور پانچویں بات ناظرین یہ ہے کہ جو کچھ معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا فرمزی کے کی حدیث آج میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے بات یہ ہے ناظرین کہ یہ پانچ سوال وہ سوال ہیں کہ جب میشر کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری ہوگی اور انسان اپنی تمام تر ندامتوں کے ساتھ اپنے تمام تر گناہوں کے ساتھ اپنی تمام تر لغزشوں کے ساتھ اپنی تمام تر خطاؤں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا تو کون جانتا ہے کہ وہ نقطہ نواز کس کو کس ادا کس بات اور کس انداز سے نواز دے یہ کوئی نہیں جانتا ناظرین یہ کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم کس پر ہوگا اس کے کرم کا پرتاؤ کس پر نازل ہوگا اس کی نعمتوں سے استفادہ کون کر سکے گا اور کس کو یہ معلوم ہوگا کہ کون داخل جنت کر دیا جائے گا اور کون راند درگاہ کر دیا جائے گا لیکن وہ جو پانچ سوال ہیں ناظرین وہ بڑے ہی آہماخذ بھی ہیں ہماری زندگی کا خاصہ بھی ہیں. ہماری زندگی کا نتیجہ بھی ہیں. ہماری زندگی کا حاصل کلام بھی ہے بات یہ ہے کہ زندگی گزارتے ہیں زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں بلکہ اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہیں جن کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے پہلا سوال اس پوری زندگی کے بارے میں ہے کہ زندگی کن کاموں میں گزاری کن مشاغل میں گزاری آج ہمارے کام کی ابتدا اگر ہم دیکھیں تو دنیا ہوا کرتی ہے اور ہمارے کام کے اگر ہم آخر دیکھیں تو دنیا ہوا کرتی ہے مشاغل کا عالم یہ ہے کہ ہمیں ہمارے دوست چاہیے ہمارے ساتھی چاہیے گھومنے پھرنے کے لیے ہمیں اچھی گاڑیاں چاہیے اچھی محفلیں چاہئیں کہ جہاں پر بیٹھ کے ہم ہنسی چھٹا کر سکیں اچھے اچھے ہوٹلس چاہیے کہ جہاں پر جا کر ہم ہوٹلنگ کر سکیں بہترین کھانے جہاں پر ہم کھا سکیں یہ ہماری زندگی کا معمول ہے ہماری زندگی کے مشاغل ہیں لیکن اگر یہی کا جواب دینا بہت زیادہ سخت ہوا کرے گا دوسری بات خصوصیت سے اس جوانی کے بارے میں کہ اس کو کن مشاغل میں بہت زیادہ بوسیدہ کیا اور پرانا کیا آج جوانی ملی ہے آج چہرے پر ایک سرخی ہے ایک لالی ہے آج جسم کے اندر ایک توانائی موجود ہے آج ہڈیاں ہماری بڑی مضبوط ہیں ناظرین آج جب ہم سجدے کرتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں تو ان عبادات کو طویل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جوانی موجود ہے لیکن ہم اس جوانی کو کن کاموں میں لگاتے ہیں ہم اس جوانی کو راتوں کو بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں گزار دیا کرتے ہیں ہم اس جوانی کو لطیفے سنانے میں اور لطیفے سننے میں لگا دیا کرتے ہیں ہم اس جوانی کو دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں ایش و عشرف میں لگا دیا کرتے ہیں ہم اس جوانی کو ناظرین اچھے اچھے بہترین گانے جو ہماری سماعتوں کو بہت پسند آیا کرتے ہیں اس کو سننے میں لگا دیا کرتے ہیں یہ جوانی ناظرین کبھی ایس ایم کی نظر ہو رہی ہوتی ہے یہ جوانی کبھی رات کو بیٹھ کر چٹ چٹ میں نظر ہو رہی ہوتی ہے یہ جوانی کبھی رات کو موبائل فون کے اوپر گھنٹوں بات کرنے میں سرفوری ہو ہوتی ہے اس جوانی کا کوئی مصرف ہمیں نظر نہیں آتا ناز اگر یہی مصرف ہے تو پھر اس مصرف کا ہمیں بہت زیادہ جواب دینا ہوگا تیسری بات بڑی اہم ہے کہ مال کو کس انداز سے کمایا کن طریقوں سے کمایا کس کس راستے سے کمایا یعنی حرال انداز سے کمایا یا حرام انداز کو اپنا کے کمایا مال کماتے وقت اس بات کی تمیز اور تخصیص رکھی تھی کہ نہیں رکھی تھی کہ جو پیسہ میں کما رہا ہوں وہ کسی کی گردن مار کر تو نہیں ہے وہ فائلوں کی خود برد کر کر تو نہیں ہے وہ لوگوں سے رشوتیں لے کر تو نہیں ہے وہ لوگوں سے سود کا پیسہ حاصل کر کے تو نہیں ہے اگر ناظرین اس انداز سے ہے جھوٹ بول کے چوری کر کے ڈکیتی مار کے لوگوں کی گردنیں کاٹ کر اگر پیسہ کمایا ہے یا لوگوں کی جائیدادیں رشف کر کے اگر پیسہ کمایا ہے یا لوگوں کی فائلوں کو اپنے نام پر ناجائز انداز سے کروا کے کروایا ہے یا لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے اس پر غیر قانونی تعمیرات کر کے کمایا ہے تو یاد رہے ناظرین کہ یہ پیسہ در اصل حرام کا پیسہ ہے اور اس پیسے کا ہمیں جواب بھی اسی انداز سے دینا ہوگا اور چوتھی بات بڑی اہم ہے کہ اس پیسے کو کن کاموں پر صرف کیا اور کن راہوں پر صرف کیا اب ایک نیچرل بات ہے جب ہم حرام طریقے سے پیسے کو کماتے ہیں تو وہ پیسہ نازین کبھی شراب میں جاتا ہے کبھی زنا میں جاتا ہے کبھی جوئے میں جاتا ہے کبھی سٹے میں جاتا ہے کبھی لوگ ہم سے سچین کے لے جائے کرتے ہیں کبھی لوگ گھر میں ڈکیتی مار کے لے جایا کرتے ہیں یہ پیسہ کبھی بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو ہی نہیں سکتا اور اگر ہو بھی جائے تو اللہ کی راہ میں اس کی قبولیت نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ جو پیسہ ہم نے کمایا اگر حلال رستے سے کما کر پھر حرام راستے میں لگا دیا تو بہت ہی افسوس کی بات ہے لیکن اس زیادہ نازین افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کرنے کے باوجود سمجھنے کو تیار نہیں ہے سمجھنے کو تیار نہیں ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ پیسہ اگر غلط راستوں میں لگے گا تو پھر یاد رہے ناظرین کہ اس کا جواب دینا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا یا ہی اچھا ہو رمضان کا مہینہ ہے جہاں پر ایک نفل کا ثواب ایک فرض اور ایک فرض کا سواب ستر کے برابر ہے یہ پیسہ اگر مدارس میں لگے مساجد میں لگے غربا یتامہ مساکین کے لیے لگے تو اللہ تعالی کی کتنی رضا ہمیں حاصل ہو اور پانچویں بار کہ جو کچھ معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا اللہ نے شعور عطا کیا اللہ نے فکر عطا کی ہے اللہ نے علم عطا کیا ہے اللہ نے یہ تمیز اس نگاہ کو عطا کر دی ہے کہ امر بالمعروف کیا ہے وہ منکر کیا ہے اللہ نے فرما دیا اور ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے ہمارے علم میں یہ بات موجود ہے کہ سرات مستقیم کیا ہے لیکن اگر علم ہونے کے باوجود بھی ہم نے سرات مستقیم کو نہیں پکڑا اگر سرکار کے اس فرمان کو سننے کے باوجود بھی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میری سننے دیکھو اس کو اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھنا اگر اسے چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے تو اگر ناظرین اس کو سمجھنے کے باوجود بھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو بے شک گمراہی جو ہے وہ ہمارا مقدر ہے اور پوچھا جائے گا کہ تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سوقے کے بعد دکھی دنوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر عظیم آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ رشید فرمائے فاروق قادری صاحب اطلاع کرتے ہیں اپنے پروگرام کی اور دیکھیں ہمارے ساتھ سب سے پہلے کالر کون ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جنیش بھائی بات کر رہے ہیں جی السلام جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں جی فرمائی بھائی میرے تین ہیں नहीं. جی یہ جی, پہلا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرے بیٹے نے پروفیشنل جو ہے ایجوکیشن کا ٹیسٹ دینا ہے नहीं. تو میں چاہتی ہوں کہ حضرت صاحب مجھے ایسا پڑھنے کے لیے کچھ بتائیں کہ جس سے کہ وہ بڑے بڑ, اچھے طریقے سے آرام سے چلا جائے یہاں پہ اللہ پار بھی رہا ہے بڑی محنت بھی کر رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ذرا وہ اچھے اس کے نمبر آ جائیں اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں جی دوسرا یہ کہ ماشاء اللہ میرے تین بچے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے جس طرح کے آج کل کا زمانہ ہے باہر آتے جاتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمیشہ نیک لوگوں میں رہیں نیک عمل اختیار کریں بیٹی اچھے, اچھے مطلب یہ ہے کہ میرے جو بھائی ہیں وہ ماشاء اللہ باہر لیکن ان کے جو ہے وہ گھریلو لائف کسی کی بھی ٹھیک نہیں چلتی اللہ اللہ. چاروں کی خراب ہے میں ہوں کسی نے کچھ کیا تو نہیں یا پھر کچھ پڑھنے کے لیے ان کو بتائیں یا مجھے بتائے تاکہ میں ان کے لیے پڑھوں میری بہن ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے بھائیوں کا بھی اللہ بہت کریم آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں کال کی السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام میرے میں فیش سے بات کریں رہی میرے نام نازی ہے آپ سے نا منڈے والے دن میری بات ہوئی تھی جی فرمائیے میرا پرابلم نہیں میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی تب مجھے نا جب سے میں یہ دنیاوی چیزوں کو جوڑ کے اللہ کی طرف آئی تو مجھے بہت زیادہ بے چینی رہتی ہے کہ جیسے نا ہفتہ سے ڈیڑھ ہفتہ ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت روکتی ہوں پڑھائی نے دی نماز میں بھی کہ میں ج... اللہ کی طرف جانا چاہتی ہوں نا وہ بلینک ہر چیز نظر آتی ہے کہ شاید میں کسی طرف نہیں پا رہی ہوں مجھے رکاوٹیں ہیں دنیا بھی چیزیں یہ دنیا مجھے اپنی طرف پھینچی لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتی ہوں جدھر میں جانا چاہتی ہوں نا مجھے لگتا ہے وہ راستہ میں پار نہیں کر پاؤں گی میں ادھر کامیاب نہیں ہو پاؤں گی دوسرا مسئلہ یہ میرے فادر کا مسئلہ ہے کہ جب ان کے حالات بہتر ہوتے ہیں نا تو وہ باہر عورتوں کی طرف ہوتے ہیں سارا پیسہ وہاں پر جاتے ہیں ایون کیا مسئلہ سے نجی تھرسٹوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی انہوں نے حضرت نے بھی دیتے دی ہیں الحمدللہ للہ ان کی شادی ہو گئی یہ تھا کہ بہت زیادہ میرے فادر چاہتے تھے کہ ان کی شادی ہو آپ کی کس کی آپ نے بات کی کہ پیسہ آتا ہے تو خواتین کی طرف چلے جاتے ہیں میرے فادر کے فادر بڑی دیکھیں ناظرین عجیب سی بات ہے بہرحال بہن آپ کو بہت شکریہ بڑی عجیب سی بات ہے ناظرین کتنی ہی بات سکتی ہے کہ آج کا دور یہ آ گیا کہ بیٹیاں اپنے والدین کے بارے میں اس طرح کی بات کرتی ہیں اس میں بیٹیوں کا قصور نہیں ہے قصور ان والدین کا ہے کہ انہیں اپنے میں جھانکنا چاہیے کہ وہ اعمال میں اپنی اتنی گندگی پیدا کر چکے ہیں کہ اب ہمارے بچوں کی جو ہے وہ اس معاملے پہ کھلنے لگ گئی بہراج السلام علیکم حضرت صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضرت صاحب کیا فرمائیں رضاء اللہ بہن آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائے تو آٹھ سو مرتبہ یا حلیمو یا حلیمو یا حلیمو یہ فجر کی نماز کے بعد آپ بھی پڑھے اور آپ کا بیٹا پڑھے اور جس دن ٹیسٹ کے لیے جائے اس دن لازمی طور پر جو ہے اس کو پڑھ کر گھر سے نکلے چاہے بن جائیں اور میرے بھائیوں کی اور میری بہنوں کی زندگیاں اچھی ہو جائیں اس کے لیے روزانہ چاش کی نماز کے بعد پانچ تصبیہ یا سمیوں یا سمیوں یا سمیوں پڑھا کریں طلبہ فرماتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ حضرت امام علی رضا ربی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یا سمیوں کی تلاوت کرنے والا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وارگاہ میں مستجاب الدعوات بن جاتا ہے, کیا بات ہے پانچ تصبیاں آپ جو ہیں ہر روز چارش کی نماز کے بعد صبح دس بجے چارش کی نماز پڑھ لیا کریں دو رکعت یا چار رکعت یا آٹھ رکعت اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے یہ پانچ تصویر پڑھیں اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کریں انشاءاللہ بھرپور کامیابی ملے گی ان شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم الام جی فیصلہ باد سے بول رہا ہوں غلام فرید نام ہے میرا جی تو ارسال پانچ سال سے ڈسٹربینس ہے ہمیں کوئی فائنانشلی نہیں ہے مطلب کوئی سورسز نہیں ہے ہمارے हم. انکم کے تو جاب تھی میری فرٹیلائزر میں وہ میں نے گولڈن ہینڈ شیک لے لیا تھا وہ میں پانچ سال میں ہم کھا پی گئے تو جو بچے وہ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اس سلسلے میں ہمیں بہت پریشانی ہے میں کینیڈا بھی گیا تھا دو سال پہلے تو ادھر بھی سیٹ نہ ہو سکا واپس آ گیا تو اس کے لیے مجھے کوئی شک ہے کہ شاید ہمارے گھر پہ کوئی جاتی بات کرے اللہ بہت کریم آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں کال کیا السلام علیکم وعلیکم چلو ہاں جی جنید صاحب بول رہے ہیں آپ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جنیش بھائی میرا ایک مسئلہ ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جنیش بھائی میں اپنا نام بتانا نہیں چاہ رہی تو آپ بہت دعا دوں گی آپ سب لوگوں کو کہ آپ ذرا مجھے گائیڈ کریں فرمائیے تو وہ ڈاکٹر جنید بھائی مجھے ایک, ایک قریبی سمجھ لیں کلوز ریلیٹیو سمجھ لینا اس کا روزانہ اسلام کی طرف بہت زیادہ ہو گیا نا تو بہت خوشی تھی اس بات کی مجھے وہ بہت ہی با پردہ پنجگانہ نماز کی عادی تحرس گزار تھی تو اس دوران اس کا کانٹیکٹ میں اپنے ایک بچپن کی نا ٹیچر سے ہوا جو کہ اسے بچپن میں پڑھاتے تھے سکول کے زمانے میں اب اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ بہت ہی نیک ہے روحانیت کا ایم رکھتے ہیں مجھے وضاحت بتاتے ہیں اور اگر میں کسی ٹینشن کا شکار ہوتی ہوں یا میرا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہوتا یا یہ کہ وہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں میرے سر میں درد ہو تو وہ ایسا عمل کرتے ہیں دور بیٹھ کر جس جگہ جو جہاں میری وہ ہوتی ہے نا وہاں وہ بہت دور ہوتے ہیں لیکن میں وہ کہتی کہ میرا وہ پرابلم سالو ہو جاتا ہے اور اس کے جو ٹیچر ہے نا ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ خود اس مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں نا بات نہیں کر رہتی تو ٹھیک تھا لیکن وہ اس طرح ہوا کہ وہ جو میری ویلیٹیو ہے نا اس نے اب اس کا کہنا یہ ہے کہ میں نا ان سے نکاح کروں گی کیونکہ انہوں نے اس کو یہ مس گائڈ کیا ہے یا کیا یہ ٹھیک ہے کہ وہ اسے کہتے ہیں کہ آخرت میں نہ تمہارے کے اندر صرف مومن مرد کے لیے نہ مومن بیوی کام ایک آس دوسرے کے لیے کام آ سکتے ہیں اور تمہاری شفات کوئی نہیں کر سکتا میں تمہاری شفات کر سکتا ہوں ایک اگر کیونکہ میں جو ہمارا قیامت والے دن تمہاری مدد کروں گا لیکن دنش بھائی اس کی نا پہلے منگنی ہو چکی ہے وہ اپنے والدین کا ایک جسم کا سمجھ لیجیے کہ سہارا ہے انہوں نے نا اس سے بہت پیسہ خرچ کیا ہے تو اب یہ کیا مسئلہ ہے کہ میں اس معاملے میں بہت پریشان ہوں اچھا وہ ایک ہی بچ بچی ہے ان کی اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے ان کا بیٹا نہیں ہے چار بیٹیاں ان کی اور یہ سب سے چھوٹی لگایا ہے اچھا دیکھیں اب بات کیا ہے کہ یہ معاملہ بڑا ٹیپیکل ہے اس پہ کلام کرنا تو ایک الگ بات ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں انسان اس حد تک گناہگار ہے اس حد تک گناہگار ہے ارے شفاہت تو بہت بڑا کام ہے کہ ہم کسی کی شفاہت کروائیں گے یہ تو اللہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کوئی سجدہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا اب یہ ایک بڑا ٹپیکل پرابلم ہے اس پہ میں تھوڑا سا اور کلام کروں گا آپ رہیں گے ناظرین ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے حکفے کے بعد دکھی دنوں کا سارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے بریک سے پہلے ناظرین میں ایک کال پہ کلام کر رہا تھا تو محترمہ اگر آپ میری بات سن رہی تو صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ شخص صرف اور صرف عجوب میں مبتلا ہیں جو یہ دعوی کرتے ہیں کہ میں آپ کی ماض اللہ شفاعت کروا سکتا ہوں ٹھیک ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ خبیص مردوں کے لیے خبیص عورتیں اور مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں ہیں لیکن یہ کس کو پتا ہے کہ کون مومن مردوں کی صف میں اپنے آپ کو شمار کیسے کر سکتا ہے کس کو پتا کہ میں مومن ہوں بھی کہ نہیں ہوں بس ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جو فیصلہ کیجئے گا بہت زیادہ عقل کو حاضر جان کر اور حضرت صاحب سے مزید مشاورت کر کے کی کیجیے گا ایک اور کالوں شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں اندر سے بات کر رہی ہوں کافی طرح سے ہی ملا جی ہو رہی ہوں خوشی ہو رہی ہے بہت شکریہ تھوڑا سا اونچا بولیں گے میں کافی چیزوں سے ملانے کی کوشش کر رہی ہوں اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں سے بات کر رہی ہوں مجھے نا مجھے پوچھنا کہ یہ جو ٹی وی سارے وغیرہ وغیرہ تو اس کا کیا ہم لوگ بھی پہلے کر سکتے ہیں اگر ویسے ہی تکلیف ہم لوگوں کو ہے تو یہ وزیشن ہم بھی کر سکتے ہیں یہ میرے اور کچھ پوچھنا چاہتی ہوں ہاں جی اور مجھے پوچھنا تھا میرے نا بچے فوج ہو چکے ہیں وہ نا میرے خواب میں نہیں آتے ہیں تو مجھے پوچھنا تھا اگر یہ مجھے کچھ پہلے کے بتاتے ہیں میں کچھ پہلے ایسا میں میرے برتھ ڈے سے وہ مجھے اچھا کیا ہی اچھا ہو بچے مطلب مجھے نہیں پتا ان کی عمر کیا ہے لیکن بہت بہتر ہو کہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے اگر نے ثواب کریں تو خواب میں بلانے سے بہت زیادہ بہتر یہ کام ہوگا آپ کو بہت شکریہ اپنے انگلینڈ سے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی میں ڈاکٹر عما بات کر رہی ہوں میری والدہ کا نام ہے انجم جنید بھائی کو مولانا صاحب کو السلام وعلیکم السلام کہاں سے بات کر رہی ہوں جی میں گزیا مرا سے بات کر رہی ہوں تین مسئلے ایک میرے بڑے بھائی ہیں تو کی فیصل ان کا شادی کے لیے ہم ٹرائی کر رہے ہیں لیکن آئی ڈونٹ نو رکاوٹ لگتی ہے بات بنتی بنتی رہ جب اللہ ہاں جی اور دوسرا مسئلہ میرے سب سے چھوٹا بھائی ہے وہ حافظ قرآن ہے اس نے پیچھے سے سینٹی ٹیسٹ کیا تھا وہ رہ گیا تھا تو آپ وہ دوبارہ دیر ہے اس کے لیے بھی کروانی ہے کا مسئلہ اور تیسرا مسئلہ یہ کہ اللہ کا بہت ہی کرام ہے لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشانی رہتی ہے آپ کو ہاں جی میں سوچتی رہتی ہوں ڈاکٹر صاحب کو بات یہ ہے کہ اگر آپ پریشان رہیں گی تو مریضوں کا علاج کیسے کریں گی پریشانی کو ایک طرف رکھیے اور اپنے ذہن کو بالکل مطمئن رکھیے اللہ انشاءاللہ بہت کرم کرے گا جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہوتا ہے بڑے بڑے کام کہاں کر سکتا ہے صاحب کیا فرمائیں گے تمام کے بہن اللہ تبار کا کروڑا شکر کہ آپ کی بہن نے رشتے کے بظائ پڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو رشتہ عطا کیا اللہ ان کو اپنے گھر میں سکھی رکھے آمی. اور یہاں ایک بڑی بدقسمتی کی بات کہ آپ کہہ رہی تھی کہ میرے والد صاحب نہیں چاہتے تھے کہ میری بیٹی میری بہن کی شادی ہو اور خود وہ غیر عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سلیم تع فرمائے آمی. آپ فرماتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب جانا چاہتی ہوں اور میں جو ہے بے چین بھی رہتی ہوں چیری یہ جب بھی کوئی بندہ اللّہ تعالیٰ کے قریب جانا چاہتا ہے اللّہ کی مدد اس کی طرف آتی ہے بسا دید. اوقات راہوں میں رکاوٹیں شیاتی ڈالتے ہیں مگر آپ اپنے کام سے لگی رہیں سور بکرا کی اس آیت کے ان تین الفاظ کو پڑھتی رہا کریں واللہ غفور الحلیم واللہ غفور الحلیم واللہ غفور الحلیم سور بکرا سور معاہدہ دونوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے تین نام ملیں گے اس کو ہر نماز کے بعد صوبہ پڑھیں اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے حلم والا ہے وہ بہت زیادہ مدد کرے گا واللہ غفورن علی اور اس کی کال کیا والی غلام فرید صاحب آپ نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ ہم پر کسی نے جادو وغیرہ کر دیا ہے اگر خدا نخواستہ ایسا ہوگا تو ہم آپ کی خدمت کے لیے مطلب معمور اللہ کی عطا سے کیے ہوئے ہیں اللہ کی عطا سے ہم ضرور آپ کا کام کریں گے لیکن آپ جو ہے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کام رک رہے ہو تو عملیات ہی ہوں تبھی رک رہے ہیں لیکن بحرال اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہوگا تو اس کا تو کام کریں گے لیکن آپ ایک کام یہ کریں کہ مجھے ایک خط بھی لکھیں سیلانی ویلسر آباد کے پتے پر میں ان اللہ تعالی آپ کو تمام وضائع بھیجواؤں گا علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص پچاس تسبیاں یا شکور یا شکور یا شکور شکور اللہ کا نام ہے اور وہ دینے والا ہے 50 تسبیاں یعنی پانچ مرتبہ جو شخص اس کو چالیس دن تک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو غنی بنا دیتا ہے تو اگر آپ اکیلے پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ اگر دو افراد مل کر چار افراد مل کر پڑھنا چاہیں کوئی شخص اگر اکیلا پڑھنا چاہے تو بھی وہ ایک گھنٹے میں وظیفہ کر سکتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ اس وظیفے کی برکت سے لاکھوں کروڑوں نیکیا ہی پا جائیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ غنی بھی ہو جائیں گے ان شاء جی کے بعد کی کال کے حوالے سے بہن یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل دی ہے اور جو شخص اتنی بڑی بڑی, بڑی باتیں کرتا ہے وہ یقیناً جو ہے گمراہی کی طرف ہوتا ہے ورنہ عام طور پر ہمیں کیا معلوم کہ ہم قیامت کے روز اپنا معاملہ کیا کریں گے کہ ہم کسی کو کیا بخشوا سکتے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے پیارے بندوں کو جنت کے باہر ٹھہرا دے گا اور ان سے کہے گا کہ جو تم سے محبت کرتے تھے انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ کیا یعنی غوث اعظم کو غریب نواز کو داتا علی ہجویری جیسے عظیم ہستیوں کو جو اللہ کے پیارے ہیں ان کو جنت کے باہر ٹھہرا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم سے جو محبت کرتے تھے دنیا میں ان کو اپنے ساتھ بھی جنت میں لے جاؤ تو یہ ان لوگوں کا انعام تو ہوگا مگر ہم جیسے لوگوں کو کیا معلوم ہمارا کیا ہوگا مم. آپ کو اس شخص سے نجات چاہیے اس کے لیے علما نے لکھا ہے کہ پانچ ہزار تین سو سولہ مرتبہ یا عدل و یا عدل و یا عدل اللہ تعالی عدل کرنے والا ہے فیصلہ کرنے والا ہے یا عدل یا عدل یا, یا عدل یہ پانچ ہزار تین سو سولہ مرتبہ آپ روزانہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے اس نام عدل کے نام کے وسیلے سے دعا کریں انشاءاللہ اس بچی کو اس شخص سے نجات نصیب ہو جائے انشاءاللہ جی اور اس کے بعد کی قول کے والے سے بہن ہم تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو وظیفہ بیان کرتے ہیں ہماری منشا بھی یہی ہوتی ہے ہماری خواہش بھی یہ ہوتی ہے اور ہم پیچھے اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ جو لوگ ہمارے ان وظاحط پر عمل کر رہے ہیں ان کو دنیا و آخرت میں بھلائی آتا فرما تو یہ وظاہط آپ کے لیے ہی ہیں میں اگر کسی زید بطر عمر خالد کو یہ وظیفہ دے رہا ہوتا ہوں اور آپ کا بھی مسئلہ وہی ہوتا ہے تو آپ بالکل اس وظیفے کو پڑھیں اور ان اللہ تعالیٰ امید رکھیں کہ آپ کو اس کا بہت اچھا جو ہے وہ اثر نصیب ہوگا اور ان اللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گی دوسرا یہ کہ جن صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے بچوں کو اشار ثواب کریں اور اگر آپ خواب میں دیکھنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے سور مزمل کی تلاوت ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ کر لیا کریں دو رکو کی صورت ہے پانچ چار پانچ مل لگتے ہیں چند مرتبہ پڑھیں گے تو یاد بھی ہو جائے گی سورہ مزمل کی تلاوت ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ قویہ کریں انشاءاللہ بچوں کا بھی دیدار ہوگا اور بچوں اور پوری کائنات کے آقا مصطفی جان رحمت کا بھی دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ جی رہیں گے ناظرین آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صوقے کے بعد ہزار مرتبہ پڑھتی راہ کریں تو جناب ایک اور آخری کالوں کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم علیکم وعلیکم السلام حافظ صاحب کو میرا سلام دیجیے گا وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سلیمان بول رہا ہوں ملتان سے جی تقریباً عرصہ چھ ماہ سے آپ کو ڈرائی کرتا ہوں کبھی کال نہیں ملتی آج موقع ملا تو مل گئی ہے کال جناب جناب جناب اس طرح ہے کہ میرے ایک دوست ہیں جرید بھائی ان کی شادی کسی اور جگہ ہوگی اور جس کے ساتھ وہ جاتے تھے ان کی شادی کسی اور جگہ ہوگی ٹھیک بالکل عرسہ تقریباً پندرہ سال کے بعد وہ دوبارہ ملے تو اپنی ہاتھ سے کراس کر کے تو علامہ میاں نے ان کو ایک اب میں اس کو کچھ اور فکر نہیں کہوں گا بیٹا دے دیا تو اس دوران انہوں نے کئی علماء سے کہا مجھے بھی کہا تو میں نے اس وسات سے آپ کو فون کرنا چاہا کیا یہ انجانے میں یا دینا دانستہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی معرت ہے نہیں انت... بات, بات ہے کہ انجانے کا تو لفظ ہی نہیں ہے یہاں پر یہاں تو دانستہ ہے کہ ایک شادی شدہ جوڑا اور وہ مطلب سوکال so کبھی بھی پیار کرتے ہوں وہ ایک الگ ایشو ایک الگ بحث ہے لیکن وہ ایک عرصے کے بعد ملے اور اس کے بعد برتکاری کے مرتکب ہوں اور اس کے بعد ان سے اولاد ہو جائے کہ یہ انجانا تو گناہ نہیں ہے ہاں گنا تو ہے اور دانستہ گنا ہے اب بات یہ ہے کہ مفتیان کا کام ہے اس پہ کلام کرنا لیکن ایک جملہ طالب علم کی کیے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے شروع نہ ہو جائے باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں ان کو سمجھائیے ان سے کہیں کہ علماء سے ہمارے رابطہ کریں انشاءاللہ ان کو جواب ملے گا آپ کو بہت شکریہ آپ نے کال کی ناظرین یہ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا کام پر میں منتظر رہوں گا آپ کے فیڈ بیکس کا اجازت دے اپنے میزبان جنی اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس اس اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی ناصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى وسلم ما هو احل يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين مالک بادشاہ کریم مہربان تجھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ تمام انبیاء صدیقین شہدا صالحین کا واسطہ خلفہ راشدین کا واسطہ غوث اعظم کا واسطہ غریب نواز کا واسطہ داتا علی حجویری کا واسطہ شیخ فرید الدین شکر گنگ کا واسطہ تجھے تیرے تمام پیارے اولیاء کا واسطہ اس وقت ہر مین طیبین میں لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں ان میں جو تیرے پیارے ہیں اور روح زمین پر جو جتنے تیرے پیارے ان تمام پیاروں کا واسطہ باری تعالی ہم سب کی ہمارے والدین کی اور ساری امت کی بخشش و بخشرت فرما دے حضرت اعظم علیہ صلاحت سلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے اہل ایمان آئے آئیں گے سب کی بخشش فرما دے قبر دگار عالم ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں نمازی بنا دے ایماندار نمازی بنا دے حقوق کو لباس کا لحاظ رکھنے والا نمازی بنا دے لوگوں کے کام آنے والا نمازی بنا دے یا اللہ یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے خوب تیرے دیے ہوئے سے تیرے حبیب کی امتوں کو فائدہ پہنچانے والا بنا دے امید. ہمارے دلوں سے مسلمانوں کی نفرتوں کو دور کر دے امید. ہمارے دلوں کو صاف آئینے کی طرح پاک صاف کر دے امید. پروردگار قدم قدم پر ہماری مدد فرما امید. ماہ رمضان میں تحج پڑھنا انتہائی آسان ہے مولا اپنے کرم سے میں تحجد اشراک چاش عوابین کا پابندی بنا دے امید. ہماری بکیا زندگی کو شریعت اور سنت کی غلامی میں لگا دے امید. پروردگار قدم قدم پر ہماری نگہدانی فرما امید. ہماری پوری امت کی اصلاح فرما امید. مولا پوری دنیا میں جتنے مسلمان جہاں کہیں بیچارے بیمار پڑے ہیں زخمی پڑے ہیں جلے ہوئے ہیں گر گئے ہیں ٹوٹ پھوٹ سے گئے ہیں کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہیں ننے ننے بچے پھیلی سیمیا اور بلڈ کینسر کے مریض ہیں مرغی زدہ ہیں پیدائشی ہی پاگل ہیں معذور ہیں یا اللہ لاکھوں کروڑوں ایسے بندے دنیا جہان میں ہیں پرودگار تو سب کا مولا ہے تو سب کا مددگار ہے تو سب کا رد ہے تو سب کا شافی ہے ایشا پمراج تیری بار میں ماہر رمضان کی سرات میں جب تیری رحمت چما چھم پکار رہی اور کہہ رہی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا تو تیرا بندہ بشیر اور یہ لاکھوں کروڑوں بندے تیری بار فریاد کر رہے ہیں مولا ہر بیمار کو صحت عطا کر دے مولا دنیا جہان میں جتنے مسلمان بچارے بھوکے ہیں ننگے ہیں یا اللہ روٹی کے محتاج ہیں نوکریوں سے کچھ بھی خالی ہے مولا ان سب کو ہم کو حلال روزی حتا کر دے یا اللہ جو سود کا قرضہ لے کر پھنسے ہوئے ہیں ان کے سود کے قرضے اتار دے یا اللہ جو غلط عورتوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو عورتوں سے چھٹکارا دے جو عورتیں غلط مردوں میں پھنس گئی ہیں ان عورتوں کو واضح چھٹکارا دے یا اللہ جن کی لڑکیاں اور لڑکے گمراہ ہو گئے ہیں اور اپنی مرضی سے شادیاں کرنے پر تلے ہوئے ہیں پرور عالم ساری دنیا کے ہمراہ لوگوں کو ہدایت طافرما یا اللہ جو غلط کاریاں में ذنا हो مبتلا उन سب کو اس بدکاری سے چھٹکارا ادا کر دے اے پروردگار جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں جن کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں جن کی روزیوں میں رکاوٹیں ہیں جن کی اولادوں میں رکاوٹیں से जान کی जाए دور ہو جائیں जान سے जाए چھوٹ जान के شرکت سے جان چھوٹ جائے دنیا جان کے گم شدہ لوگ خیریت سے گھر پہنچ جائیں, جائیں اولاد جن کے نصیب میں ہے ان کو صحت مند اولاد اطاف اولاد جن کے پاس ہے ان کی اولاد کو نیک بنا دے ماہ رمضان کا ہم سب کو ادب کرنے والا بنا دے اے ہمارے پیارے پیارے پیارے پیارے اللہ ہم سب کی اور یہ لاکھوں کروڑوں تیرے بندے بندیاں جو میرے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ان کی